السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ رحمان <تصفح> الله ورسوله فقد خاز فوضا عظيما نغرد وانه اصدق الكلام كلام الله اكشنه هديه نبيو محمد صلى الله عليه وسلم يشغل امور منضاتها من مضادات النار وكل غدايه من ضلاله وكل ضلاله الحدا يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن الله ورسوله فقد ظل وغواه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيض مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لنك أندر عليم الحكيم رب شرح لي صدري فيسر لي أمري وحد الوردة من الإسلام يفقه قولي وحد فأعوذ بالله من الشيطان الوجيب ونفقه ونفثه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 راوی اللہ بن عامر عاص رضی اللہ عالیہ نے ہمارے ماتے کہ ایک رات پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے وہ آئے کریمہ پڑھتے رہے جو کئی سارے اسلام قیامت کے دن پڑھیں گے اور فرمائیں گے تو حدیب ہوں کا انہیں عبادت ہوتے میں تالفر اللہ ہوں نقاحم تلا عزیز الحقیق سارا اسلام کہیں گے دلچاللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تو انہیں معاف کر دے گا بلا ہوا غالب ہے مالک ہے اور بڑی حکمت والا ہے نبیر اسلام کے کو بار بار دہراتے رہے بار بار امت ہی امت ہی کہ یا اللہ میری امت میری امت اللہ کا اعلان اسلام کو طلب کر لیا اور کہا پلام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اپنے پیارے اندر سے تجرب اور رونا سننا چاہتا تھا وریل جاؤ اور میرے نبی سے پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں جمیل آئے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں کمایا کہ امت ہی امت ہی میری امت میری امت امت کا درد ہے جبریل واپس لوٹے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ ہر بات جانتا ہے کہ اپنی امت کے غم اور درد میں رو رہے اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ اور میرے نبی کو پیغام دو کہ ان سندور وی کا بھی امت ایک بلا نسو ہوگا آپ کی امت کے تعلق سے ہم آپ کو خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کو خوش کر دیں گے یہ ایک مکمل حدیث ہے مسلم کی خوش کرنے کے کئی مظاہر ہیں کئی اس کے طریقے اور علامات ہیں ان علامات اور طریقوں کے تعلق سے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں عبداللہ برحمت رضی اللہ عنہ کی روایت سے سور الحاظ نے اشار فرمایا مثال مثال الحدل کتاب رہی قبل تم سے قبل جو دو قومیں اعلی کتاب کی گزری ایک یہودی اور دوسرے نسلانی عیسائی تمہاری ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں تمہاری اور تم سے قبل ان دونوں قوموں کی یہودوں نسارہ کی فرمایا گئے کا مطلب رجو ہے کہ مثال ایک شخص کیسی ہے اس طرح جرا بہت سے مزدوروں کو بلاتا ہے کام کے لیے بہت سے مزدوروں کو طلب کرتا ہے پھر اعلان کرتا ہے ایوکم یعمل من جڑ الى نصف ارا کی رات ہیں. تم میں سے کون صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے کے لیے تیار ہے اسے ایک کی رات سونے کا اجرت ملے گی صبح سے لے کر دوپہر تک پہر دو کی نماز تک پانچ چھ گھنٹے کا دورانیہ ہے انہیں ایک دوں گے ٹوٹی تیار ہو گئے انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا اور اپنی اجرت وصول کر لی پھر اس شخص نے کہا اے یعمل انسم نہاری ادھر العصر میں سے کون ہے وہ جو دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک کام کرے اسے بھی ایک سونے کا تیرات اجرت میں دوں گا نسارا تیار ہو گئے اور انہوں نے جس نہار سے لے کر عصر کی نماز تک مزدوری کی اجرت وصول کر لی پھر اس شخص نے کہا کہ رات ہے کون عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک مزدوری کرے گا اور اسے دو کی رات دوں گا. دو کی رات مزدوری دوں گا میں ان تم ہوں وہ تم ہوں. جن کو اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنے پر دو قیرات رات اجر ملے گا یہ معاملہ مکمل ہو گیا اجرتیں تقسیم ہو گئی تو یہود سارا یہود غصے میں آ گیا مانا نہ کثیرون آنا جو نہ ہمارا کام زیادہ ہے ڈیوٹی زیادہ ہے اجرت کم ہے اور ان کا کام کم ہے اور اجرت زیادہ ہے وہ شخص کہے گا ہر نفس کو تم جو تمہارا حق تھا جو طے ہوا تھا اس میں کچھ کمی ہوئی وہ کہیں گے کہ نہیں وہ شخص کہے گا کہ دارے کا فضل پھوتی ہی, ہی من اشا انہیں اگر میں زیادہ دے رہا ہوں یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں تو یہ میرا مال ہے میں اس کا مالک ہوں جس سے چاہوں جتنی مزدوری پر ہوں اجرت کر کے کام دے لوں محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت افضلیت اور برقری پر یہ حدیث درارت کرتی ہے اللہ تعالی یہ وعدہ کر ہوا کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دوں گا یہ امت بڑی کمزور ہے کس امت کی عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں سابقہ امت طاقت میں کہیں زیادہ تھی اوپت میں کہیں زیادہ تھی اور ان کی عمریں بھی طویل ہوتی تھی یہ امت عمر میں کم ہے اور قوت میں بھی بہت کمی ہے اور اللہ عربت اپنے پیارے بیب سے فائدہ کر چکا کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں یہ خوشگن خبر ہے کہ بزدوری زیادہ ہے اور محنت کم ہے اثر سے رہ کر قدرت تک پونے تین گھنٹے کا دورہ نیا ہے اور مزدوری دو تین جو پہلی امت سے ڈبل ہیڈ دو بنا یہ طرف عزت کی طرف سے ایک سماحت اور برکت اس امت کے لیے ایک عظیم اعزاز چنانچہ تھوڑی محنت اور زیادہ اجرت کی عظیم کے ساتھ جاری و ساری ہے ماہ رمضان کے تعلق سے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عطا ہے جس میں واقع ہے محنت کم ہے تو اجرت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری عشرہ شروع ہو چکا اور جاری ہے اور یہ عشن رمضان کا مقصود ہے رمضان کے روزے کی بخش کا رمضان کا قیام گناہوں کی بخشش کا باعث ہے, رمضان کی بخشش کا باعث ہے. بخشش کی ہے اور ایک ہزار <el primer> Bu <buscarás> نواب اگر حر میں سواب بن جاتا ہے کی ہے کے خزانے اداب کے اس ایک راتر اس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افسرا کا شکا پتھر کیا ہے تو پیشہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افسر کتنی ہے ایک ہزار مہینے تقریباً پچاسی سال بنتے ہیں پچاسی سال اس کا ایوریج نہیں حدیق لیکن آرتھی ماں بہن صدی صفیل میری ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ختم کا بائی ہجو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 مبارک برقری اور سب سے بہترین برارت رہتا ہے اس مبارکے کی تحدید نہیں کیسے یہ کہا جائے سید مرید عمر زید عمر سے زیادہ مالدار ہے کتنا زیادہ اس جملے کے اندر اس کی تحدید نہیں ہے اسی طرح شب بدر کی عبادت پچاسی سال کی عبادت سے افزر کتنی افزر اس کی تحتیب یہاں پر نہیں ہے بلکہ یہ بردری یہ فضیلت اضافی سوال ہے یہ بندوں کو حاصل ہوگا ان کے تنگی اخلاص پر کتنا اندر قلم ہوگی جستجو ہوگی سچی ربط ہوگی اور صاف ستھری نیت ہوگی اتنا زیادہ عبادت کی برتری بندے کو حاصل ہوگی لہٰذا وہ اس رات کا سب سے کامیاب ادب ہے اور سب سے آئلہ شرط ہے تو یہی ہے کہ اس رات کی عبادت کو چھپا کے رکھا جائے تاکہ اجلاس میں کمی نہ آئے جو لوگ اکومت کے دین ہے اپنے اعتقاف میں بیٹھے جب افزار ہو قرآن کی دلاوت ہو میں اللہ تعالی کے سامنے رونا ہو کیا جو کم سا کر حفاظت رہی نہ ہو جو سب تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور یاد کر کے رو پڑے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں دے دے گا دیانت کے دے یہ موقع رمضان نے فراہم ہوتا ہے دس دن کا احتکاب یہ معمولی عبادت نہیں ہے اتکاب کا مانا لزوم لے مانا لزوم لزوم کا مانا کسی کو پکڑ دینا کسی کے ساتھ چمٹ جانا لیکن تقریب شخص ہے احتکاب کرنے والا دس دن دس راتیں اپنے رب کو پکڑ لیتا ہے اور چمٹ جاتا ہے ان دس دنوں میں دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق کم سے کم یہ احتقاق کو میلہ نہیں ہے ایسی مساجد میں جانا جہاں رونتے ہوں اور کھانے پینے کا بافر سامان ہو انہوں نے کہا کہ آپس میں ملتے جلتے ہوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں کھاتے پیتے ہو یہ احتقاق کی برکتیں یہ ساری چیزیں احتکاب کے روح کے خلاف ایسی مسجد تلاش کرو جہاں کم سے کم لوگ جہاں فلکت کے پورے موادے ہوں جہاں بندے کی باتیں لوگوں کے ساتھ نہ ہوں بلکہ روپے کائنات کے ساتھ ہو یہ احتکاب کا اصل مخصوص ہے تاکہ ان باتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کر کے شب قدر کو پا سکے اصل مقصود شب قدر ایک رات کی عبادت پچاسی سال کی عبادت سے ہم سن کو پچاسی ہزار بھی ہو سکتی اللہ کے خدانوں میں کمی نہیں وہ اللہ کی اللہ جس کو چاہے بہت بڑھا چڑھا کے دیتا تو مالک الملک مالک امراق جو پڑھا جڑھا کے دے گا تو کتنا دے گا یہ باتیں ہمارے تصورات سے بادر ہیں اور یہ وہ خوش ان پہلو ہے جس کا اللہ نے پیدا کیا آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں چنانچہ تھوڑا سا عمل بہت بڑے اجر کا باعث ہے اللہ کی رضا کا باعث ہے بخش کا باعث ہے یہ رما دیتے ہیں مہاراج کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر وشرے میں جو محنت کرتے اور جتوں اشتہاد کرتے اتنی محنت کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے اشر الدہ می دورہ نہیں داخل ہوتا تو کمر کس لیتے یہ جی کمر کا کسنا اسی شدت محنت کی طرف اشارہ ہے اور پوری پوری رات جھاٹتے اور اپنے کو بھی جگاتے تھے مقصد کیا ہے شب قدر کو پالت القدر کو پال یہ ایک ایسی رات ہے جس میں محنت انتہائی کم ہے اور مزدوری بے تحاشا ہے اسی فائدے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اس سے آپ نے سماج فرمایا محنت کم ہے اور مزدوری بے تحاشا ہے اس آخری اشرے میں محنت بھائی عالم ہو کہ ہر اللہ کی یاد میں گزرے چلتے پھرتے آپ دعائیں کریں اذکار کریں بیٹھے ہوں کھڑے ہوں ڈیٹے ہوں بازار میں چل پھر رہے ہوں مسجد میں ہوں کوشش کریں کہ ہر رہ اللہ کے ذکر میں بسر ہو دیا جنت اگر مل گئی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 اور حقیقی مقصود ہو اس مہینے کو پا لینے کے باوجود اس رات کو پا لینے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے فضے سے محروم ہے اسے بہت ہی محروم منہوری بخیر رہا تھا جو شخص شب قدر کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم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 اس فضیل سے محروم ہے تو وہ بہت بڑا محروم ہے پھر وہ خیر کب حاصل کر سکے گا اور خیر کے خزانے کب سمیٹ سکے گا تو اس دن کا اقتدار ہے براتا ہوں کتاب جب ہم کتاب رکھ دیں گے یہ کتاب کون سی ہے یہ امال نامے ہر انسان کے اور یہ اچانک حاصل ہونے والا عمل ہے یہ کتاب آپ کی آپ نے لکھی فرشتوں نے لکھی دکھوا آپ رہے آپ دیکھیا ہو یا گنا بنانے والی کتاب ہم کتاب رکھ دیں گے اور بندے کے سامنے اچانک کھول دیں گے وہ غلط مجھے مین مشرقی نے بمبا اور آپ دیکھیں گے کہ بزرگوں کو لوگوں کو گناگاروں کو کہ وہ کتاب میں لکھی ہوئی تحریر سے ڈرنے والے ہوں ایک خوف اور ہراس کا عالم ہوگا اپنی زندگی زندگی کے لمحات ایک تصویر کی مانوں سامنے گھوم جائیں گے انہیں معلوم ہوگا کیا کرتوتیں کر کے آئے ہیں بڑا خوف اور ہراس کا عالم ہوگا کتاب کو دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہتے جائیں گے کہ مارے حاضر کتاب یہ کیسی کتاب ہے نہ یہ بادر سلیت مرا کبھی اللہ احساس کہ اس نے نہ چھوٹا ایم ایل چھوڑا نہ بڑا ایم چھوڑا کوئی گناہ اگر میرا رائی کے دانے کے برابر تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اور کوئی گناہ اگر پہاڑ کے برابر تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے یہ کیسی کتاب ہے تو اچانک جی کتاب پڑھنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے کر دے یہ تھوڑا کتاب کہ تیری کتاب پڑھ لے تو نے لکھوائی ہے لکھی برائے کرنے ضرور ہے لکھوانے والا تو ہے چونکہ اچانک جی کتاب کھور کے سامنے کر دی جائے گی اور مجرم اپنی زندگی کی رپورٹ ملاحدہ کرے گا اب وہ افسوس کر رہا کتاب میں تو ہر شہ موجود اگر میرا کوئی گناہ سوئی کے نا کے برابر تھا وہ بھی لکھا ہوگا اور پہاڑ جیسا تھا وہ بھی لکھا ہوگا یہ کیسی کتاب ہے بندے نے جو کچھ کیا اس کے سامنے حاضر ہو گئے ایک سفر میں رسول اللہ وسلم نے صحابہ گرام کو ایندھن جمع کرنے کا حکم دیا جسے جو لکڑی ملے کی وہ لے کر جنگل میں پھیل جا صحابہ جنگل میں پھیل گئے جسے جو لکڑی ملی جو ٹہنی ملی وہ اٹھا کر لے آیا وہ لکڑیاں ایک مقام پر چمل کی گئی اور یہ چھت جیسا ڈھیر لگ گیا رسول رسوخی مندر دیکھا تو آپ نے اس مندر کے حوالے سے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 وجہ جو ہوا ہمیں جو ہار دے ہر عمل سامنے موجود ہو تو کیا اس گھڑی کا انتظار ہے یقیناً یہ گھڑی آئے گی اور اگر امان صالحہ کے ساتھ آ جائے جہاں اللہ تعالی کے پہنے ہیں کہ عمل تھوڑے ہیں اجرت بہت تحاشا ہے جس کے بہت سے آثار سرو سال ان کی زندگی میں موجود ہیں کم عمل کا موقع ملا اجرت بے تحاشا آشا باغ ہے حیرت انگیز ان کی سیرت تھی اور حیرت انگیز ان کا کردار تھا سا مہارتی ناتھو کو نبی اسلام کے ساتھ چار سال گزارنے کا موقع ملا صرف چار سال جنگ خطر کے بعد شہید ہوئے تھے جو چار ہجری میں ہوئی صرف چار سال سال گزارے کیا ان کا کردار تھا کیا ان کا عمل تھا جب ان کا انتظار ہوا تو رسول اللہ سب نے فرمایا تھا کہ ہاں اگر اب تو سال دے تو ہر رقم اس سمعون الف من گا یہ اللہ کا نیک بندہ جس کی وفات پہ اللہ کا اللہ کا عرش ہل گیا آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے ستر ہزار فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی کیسی دوستی تنا تارا کے ساتھ کیسی دل کی استقامت تھی کیسا اخلاص تھا کیسا تعلق اللہ تھا عمل کا دورانیہ تو جو چار سال کا تھا خانے کے کائنات کی طرف کیسی عادت تھی کیسا رجوع تھا اور کیسا تعلق باللہ تھا کیسا صدق و اخلاص تھا کہ بات کا اللہ کا رشتہ اللہ تعالی نے ستر ہزار مراکہ کو بھیجا کہ سید مہاج کے جنازے میں شرکت کر اجرت کہتا سعد بن معاذ کے اجتماع پر ان کی واردہ روئی ایک موقع پر چیز نکل گئی رسول اللہ, اللہ سب نے فرمایا کہ امی سارت. امی سارت کی آنسو کیوں نہیں رکتے امس ساتھ کا رونا کیوں نہیں ختم ہوتا اسے بتا دو جا کر کے الکل میں یہ تھا کلنا بھی لے گی کہ تمہارا بیٹا وہ پہلا انسان ہوگا اللہ تعالی جس کی طرف دیکھ کر ہسے گا یہ بات تمہیں خوش نہیں کر دے تمہارے بیٹے کا احساس جب سارے ترین و آخرین جمع ہو گئے اللہ تعالی سب سے پہلے مسکرائے گا سب سے پہلے ہسے گا تمہارے بیٹے شاید ہوئی نماز کو دیکھ دے گا چار سال کا حمل چار سال کا کردار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 کہ میرے حبیب آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دوں گا یہ خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی امت کمزور ہے عمریں تھوڑی ہیں محنت کم لوں گا مزدوری بھی ہے تحشہ دوں گا اس سے بھی کم مدت جناب عبداللہ بن جاگر کو ملی جو کہ جنگی عورت میں شہید ہوئے تھے صرف تین سالات کے ہم بن اسلام کے حفاظت شہید ہو گیا نگیو حل اگلے روز رسول اللہ سلطنت نے ان کے بیٹے جاگر کو بنایا اور کہا کہ جاگر ان اللہ تکلم آزاد کا اللہ نے تیرے باپ عبد کو سامنے بٹھا کر رو رو باتیں کی سامنے بٹھا کر باتیں کی اور بات ایک ہی کی کہ عبد مانگو کیا مانگ تمنا تمنا کرو مانگو کیا مانتے ہو جنت کی محنت سامنے موجود ہیں تو لوگ یہ کی کہ یادہ دنیا میں دوبارہ دے ایک اور پھر جی ہاتھ کسی راستے شہید ہو کر تیرے پاس ہو اللہ آب نے فرمایا یہ تو ہمارا حق اور قبل فیصلہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ کوئی لوٹے گا ایک ہی بار کی موت ہے اور پھر انسان زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ جنابی عبد اللہ بن جاگر کیا ان کا قیدہ تھا کیا ان کا منج تھا کیا ان کا اخلاص تھا دل میں کیا صدق تھا کردار مرزم نے یہ احساس دیا کہ سامنا بٹھا کر باتیں اس سے بھی کم وقفہ ایک اور صحابی کو ملا ٹوٹل دو سال بلکہ دو ساری کے لیے کیونکہ جنگے بدل مل رہی جنگے بدل منڈیاں بند تھی کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کی اساس جو ہے وہ اسلام ہے وہ کلمہ لا ہے تو لا ہے چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر جہاد میں شامل ہو گیا داخل ہو گیا اور داخل ہوتے ہی شہید ہو گیا یہ اس کا دورانیا چند گھڑیاں اسلام عمر پائی اور شہید ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاملہ قلید کثیرہ اسے عمل کرنے کا بہت کم موقع ملا محنت بہت کم کی مگر مزدوری اجرت اور اجر کی بوریاں گھر کے جنت میں داخل ہو چکے یہ دین اسلام کی سما ہے کیا آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دوں گی کہ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکمل دوستی کا رشتہ بنا لے اور دل میں اخلاص ہی اجلاس اور ریا کاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو دنیا کی شہر میں نہ ہو بلکہ رب کائنات کے ساتھ ایک خالص تعلق ہو اور اللہ رب الرت ہر انسان کے دل میں جانتا ہے اور اگر دل میں اخلاص موجود ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے چھوٹا اور تھوڑا سا عمل بھی اجر کثیر کا باعث بن جاتا ہے جیسے اس کا اور اپ کا جس نے کنویں سے پانی پیا اور اس کنویں کے منڈیر کے کتے کو دیکھا جو کنویں کی تر مٹی کو چاٹ رہا ہے سمجھی کے پیاسا ہے اپنا نے بٹا لیا جوتے سے بند اور نٹکا کر پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا اللہ عزت میں اس کی اس محنت کی قبر کی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 گیا اللہ بندے کے دلوں کا اخلاص کو دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لی ایک شخص کو جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا لوٹ پوٹ ہوتے اچھل گے خوشی کا اظہار کر اس کا نام کی اس کوشش کی قدر کی اور یہاں بھی شیخ الزلام فرماتے ہیں اصل چیز اخلاص تھی اس کا یہ عمل جب اس عمل انجان دیا تو قریب دیکھنے والا کوئی نہیں تھا مانا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص تھا اور اللہ عمل کرنے والے دل کو دیکھتا ہے کہ اندر سے مخلص ہے یا نہیں اور بندہ واقعی اگر مخلص ہو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 انتر کے پاس آیا تھا رد کرنا چاہتے ہیں کوئی دلیل نہیں تھی اپنے پیڑ بھی ترک اشارہ کیا میرے پاس تو سبوت موجود ہے کہ پیڑ کا کہہ سبوت موجود ہے. اتنا توبہ کی طرف اتنا اللہ کی, اس کی عذاب خوف. رجع توبہ اس سے بھی معصیت ہوئی اسے بھی رجم کی سزا دی گئی اور بےغمبل اسلام نے فرمایا کہ رہی تمہارے میں نے خود ماحول کو دیکھا جنت کی لہروں میں ڈبکیاں کھایا اللہ نے ایسا قبول کر لیا تو یقین سماحت اور برکت اللہ بڑا غفور رہے مغفرت رحمت کی ادا کے بے شمار مواقع موجود ہیں عمل کے تعلق سے بہت چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کی بہت بڑی رحمت الرضا ندا کے موجود بن جاتے ہیں چنانچہ جا اس کا بہترین نمونہ الیکش کی صورت میں موجود ہے ان کی قدر کی جائے ان باتوں کا حق ادا کیا جائے اور ڈر خصوص شب قدر پانے کے لیے کوشش کی جائے تین باتیں باتی ہی ہیں اگر جو سرف صالحین کے بعد قول ملتے ہیں اور تیسویں شب کے بارے میں کچھ کرائم موجود ہیں شہروں اسلام کرماتے ہیں کہ آخ الیکشن میں اگر کوئی تاج رات جمعے رات کی رات آ جائے یعنی جمعہ جمع رات کی رات درمیانی رات تو وہ رات بڑی افضل ہے جمعے رات بڑی افضل تو اگر کوئی رات جو تاج ہو اور جمعے کی رات ہو تو اس میں شب قدر کا ہونا بہت ممکن یہ رات گھر گزر گئی اس کے علاوہ ستائیسویں شب کے بارہ میں بہت سے علومان محد کا دول ہے لیکن پیارے چند بر کا برہنڈ کے انتہا میں سوہ پھر بھی تو ملاشرات کو تلاش کرو آپ یہ اشرے کی پانچ لاکھ راتوں میں دو باقی ہیں اور اپنا کے پیارے کے پر کی سنت یہ تھی کہ آپ دس کی دس راتیں جاتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے پوری پوری رات قیام الحال کا اہتمام ہوتا اور قیام الحل کے بعد امین کی آمد ہوتی جو پیارے کے نمبر کے ساتھ رات بھر قرآن کا دور کرتے شہری کے وقت فارغ ہوتے اتنا وقت ملتا کہ آپ شہری تناوٹ فرما لیتے اور پھر فجر کی نماز ہو جاتی اور اللہ کے پیارے کے نمبر جبیل امین کے ساتھ دور کرنے کے فوراً اپنا مان خرچ کرتے تیز رفتار آندھی کی طرح تاکہ عمل تسلسل کے ساتھ ہو اور باہم مربوط ہو عشاء کی نماز پھر قیام الحل ہے پھر قرآن کا دور ہے پھر صدقہ ہے پھر نماز فجر ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری نے یہ عمل کی کثرت لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی محنت بھی بے بادشاہ مزدوری کا باعث بن سکتی ہے اور اس امت کے خصائص میں سے ایک خاصا خوبی مجھے خوبی ہے تو ان شب و روز کی لاہدات کو کم نہ سمجھا جائے بڑا عظیم یہ لحظات اور لماعت ہیں اللہ کا خوب ذکر ہو دعائیں ہو یہ قبولیت یہ اوقات ہیں ہے بالخصوص افطار کا وقت جب اللہ تعالی گرد میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے بندہ دن بھر کر روزہ رکھے رات کو دعائیں کرے میرے گردن جہنم سے آزاد کرتے اللہ دعائیں قبول کر کے گردن جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے یہ اس کے ہے کہ عند فتح ما روزے دار انسان کے لیے ہر افطار کے موقع پر دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی لازم قبول ہوتی ہیں وہ خزانوں کا مالک ہے دنیا اور آفرت کا مالک ہے اس سے بے تحاشہ مانگا جائے اللہ فضر الفردوسو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلی جنت ہے سب سے اونچی جنت ہے اور سب سے بہترین جنت ہے اللہ ان تعالیٰ کے قدر کرنے کی توفیق رما دے جن کا حق ادا کرنے کی توفیق کتاب رما دے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے اس مہینے کی ٹوٹی پھوٹی اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے اقول اقلی مصدفر الله لي ولكم وآخر دارانا الحمد لله ربك.